داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دانبی اپن دانبیوں میں ملانی کو مانگتتا ہے اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو اعمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنی رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا السجدس